صلی اللہ رسول تین ساتھیوں کے پوچھے ہوئے سوالوں کا جواب جو دیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں ایک ساتھی نے سوال کیا کہ فوجی مس میں رات کو بہت دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے افسروں کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد جس کے وجہ سے کی نماز جماعت سے رہ جاتی ہے فضا ہو جاتی گھر جگہ بیرہروی ہے زندگی بیرحروی پر چل رہی ہے بے طریقہ چل رہی ہے اور آخات کے مقصد کو سامنے رکھا زندگی نہیں گزر رہی باڑ ایسے حالات آ جائیں ان کا حل کیا ہے تو ایک واقعہ میں نے بیان کیا کہ ایئر فورس میں پہلے آدمی جس نے ڈاڑی رکھی تھی وہ ایئر صاحب اس وقت تو فلائنگ افسر تھے وہ ہو گئے یا فلائنگ لیفٹیننٹ ہوں گے بعد میئر کمانڈور ریٹائر ہوئے ہیں ان کو اور ڈراؤ دھمکاؤ کرنے کے وقت. علاوہ آدمی پستول لے کر ان کسی نے پر بیٹھا کر پستول تھانہ کے دے وہ نہیں ہٹاتے ابھی جاؤ قتل کر دو مجھے قتل کرنے کے اتنا میں اس آدمی کو خیال ڈالنے پڑے اس آدمی کو اللہ نے ایئر فورس میں سمندر زندہ کرنے کے ذریعے بلایا ایم ایگلکس تھا اس کا علی گڑھ کا اللہ کے درجات کو بند فرمایا ہے. مبارک آدمی آپ کو سنا دوں یہاں پہ سی ایس ایف افسروں کو ایس ڈی سی کو ٹکرے میں ہیں لاہور میں اس اکیڈمی کا کیا نام ہے جی سول اکیڈمی ہے لاہور میں وہاں پر آدمیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں ایس ڈی سی کی ٹرننگ وہاں پر ہوتی ہے ہمارا ایک حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید وہ منتخب ہوا منتخب ہو پر وہاں پر اس پر دماغی دورہ آ گیا دماغی دورے میں سیاسی حرکتیں ہو گئی کہ یہ خطرہ ہو گیا کہ اس کو نکال دیں گے تو اسے چار مہینے میں لگائے ہوئے تھے حضرت مولانا صاحب کا مرید بھی تھا رائے والوں کو بھی فکر ہوئی کہ ہمارا آدمی ناکامیاب ہو کر نہ نکلے ٹریننگ سے آج مدال صاحب کا مریض تھا تو ان کو بھی فکر ہوئی کہ ہمارا مریض ناکامیاب ہو کر نہ نکلے جی کیونکہ اگر دینی عالمی دنیا کی ترتیب میں ناکامیاب ہو کر نکلے تو اس کے نقصان کے علاوہ دین کو بھی نقصان ہے اس کا تو اس میں اور ہوں میں ہوں یہاں پہ رام بھیجا کہ ایسی جماعت بھیجیں یہاں جو کام کرے یا افسروں سے بھی بات کر لے آرٹ افسر مطمئن ہو جائیں اور اس لڑکے کو بھی ذرا کنٹرول کر لے وہ لڑکا دفاع میرے پاس رہا ہوا تھا ایک مجھے بھیجا گیا ایک مصر حسین شاہ صاحب رحمتہ جو بزرگ تھے ان کو اور ایک ہی رام الق صاحب رحمتہ بزرگ آدمی تھے بھی ہم جنہوں کو بھیجا دیا ہم جب گئے تو اکیڈمی کا جو ڈائریکٹر جو ہوتا ہے پاکستان کی سول سروس اکیڈمی کا ڈائریکٹر جو ہوتا ہے نا اس کا سبرے پاکستان کے برابر زور ہوتا ہے جب ملنے کے لیے گئے تو تو باؤ ملنا اس نے کہا آپ ملنے کے لیے کیسے آئے ہیں مجھ سے یہ تو سرکاری وقت ہے میں اس میں تو اس بات کو بھی گورا نہیں کرتا نہ پہلے تھی ایک اس کے پاس ایسی پی بیٹھا ہوا تھا تو ہشیار آدمی کی ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ اس دوسرے سے بات شروع کرایا اندازہ لگایا کہ اگلے کتنے پانی میں ہے اس ایس نے بات شروع کی تو اس نے اگر انگریزی بولنے وہ بولی تھوڑی سی لوگ ملک صاحب نے چار پانچ جملے انگریزی کے بولے تو دونوں کو اندازہ ہوا کہ ہم آدمی کے آگے پیدل ہیں آگے ہم سب پیدل ہیں اور پیدل اور گاڑی کے سوار کا فرق تو ہزار ڈال دیے تو اس سے دوسرا پینٹرا بدلا ڈائریکٹر صاحب نے تو سرکاری وقت میں اس میں تو میں کسی پر بیٹھ کر دنیا کی کے دوسری بات بھی نہیں کرنا چاہتا تو ملک صاحب نے اسے کہا کہ چلو اس میٹنگ کو سرکاری میٹنگ کر لیتے ہیں میں ڈائریکٹر موٹیویشن ہوں ایئر فورس کا میں اپنے ڈیپارٹمنٹ میں لیفٹیننٹ کرنل کے پانچ چھ آدمی بھرتی کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ سی آدمی آپ مجھے دے دیں میں ان کو بھرتی کر دوں گا تو اس آدمیوں کو اندازہ ہوا کہ میرا زور ہے لیکن اس کے بھی زور ہے آگے تو <laughs> اللہ نے اپنے بندوں کو دانش مندی دی ہوتی ہے है? حکمت دی ہوتی ہے اس نے جواب دیا اسے کہ ایک تو اس کی اصل کو بھی گرا دیا اور ایک اس کو اندازہ ہو کہ چلو اب سرکاری میٹنگ ہے تو آج جو اندازہ ہوا کہ یہ آدمی جوا کر ہمارے پلے پڑے ہیں ان سے جان نہیں چھوڑی چھڑائی جا سکتی ہے ان سے کیسے جان چھڑائے گی خیر نے کہا جی آپ چاہتے کیا ہیں ہم نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مغرب ہمارا بیان ہو گیا آپ اس میں آئے اس نے کہا کہ چلو ان شاء میں آؤں گا مگر خیر یہ ایک اللہ والے کا تذکرہ آیا تھا تم تذکرہ میں نے آپ کو سنا دیا چلے ایک دوسری چانی چاندنی یادوی کو سنا دیں ہماری ایک جماعت بھیجی آزاد کشمیر اس میں ان کا ورکس ڈپارٹمنٹ کا تھا اسے کیا کہتے ہیں کہ جو بڑا ہوتا ہے پورے ریاست کا پورے ملک کا اس کو کیا کہتے کی ہیں کی وہ کوئی بڑی بلا تھا وہ اللہ والا ساری تعمیرات کشمیر کی اس کے آواز تھی نا اور بہت دن دار بالکل اس سے ملنے کے لیے گئے تو بہت اتنا دن دار فخت آدمی اس کے قریب کوئی پھٹک نہیں سکتا اور اس سے بات شروع کی تو بہت کو. اس کو کیا کو کون لائے کیا بے سرکاری وقت ہے میں سے بات نہیں کرنا چاہتا تو یہ میرا خیال ہے واقعہ ہے ایسا نا چھتر کا ہے ستر کا وہ غیر شادی شدہ آدمی کہ خوب زورت. تو خروش ہوتا ہے جی تو جو خروش سے بات کی تو میں نے سجار جلال سب سے, سے بات کی میں نے کہا دیکھو میں ڈاکٹر ہوں آپریشن کے دوران ہمارے پاس پانچ منٹ پار کرنے کا وقت ہوتا ہے کیا تم یہاں چاہیے نہیں پیتو؟ تو بھی تو اس کے لیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بخت سر بات کریں میں نے کہا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بس ہمارا بیان ہوگا آپس میں آئیں گے اس نے کہا میں آؤں گا ٹھیک ہے ساتھ اب جی آپ ابھی آج بھی واقعی آیا مغرب وہ کو آیا نا اس طرح جو نماز پڑھی نا تو سارے مقامی تبلیغی مقامی امیر کشمیر کا سارے تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آدمی کیسے آ گیا تو اسے جو نماز ختم کی میں اٹھا اس کو سلام کر کے لانے کے لیے آ گئے تو مجھے کہتے ہیں سارے کہتے ہیں مت کے قریب نہ ہونا اس کے آدمی کیسے آدمی آئے ہوئے پشاور کا اس کے قریب ہو گئے پتہ نہیں جی کیا بات ہو جائے گا اس کو لائے جب بیٹھا خیر وقت صاحب کا تو اس مکمل ہو گیا تو بات کیا کہہ رہے تھے اس میں جی کی کیا, کیا کہ وہ پھر آج بھی بحال ہو گیا اس کو بھی ہم نے پکڑا اس کو بھی تھوڑا سمجھایا ڈانٹ ڈپٹ کی سمجھایا بجایا وہاں پر پھر ملے ملائے اور اللہ کہ ان دونوں میں یہ جاوید خامدری ہے نا جو آج کل پر جس کو ٹیلیویژن پر لاتا ہے یہ چمٹا ہوا تھا اس ادارے کو سول سروس اکیڈمی کو ٹریننگ کے دوران اس کے نظریات فری آپ بالکل آجی تو خیر وہ ایک کا میں اندازہ ہوا اس کے بارے میں ہم نے بزرگوں کو بتایا اس کی کچھ علاج کرنا ہے اور اور وہاں پر یہ کام ہوا تل کیا نام صاحب کا تھا اس زمن میں کہ اس نے اللہ کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزارے میں دین کے دروازے کھولے سبحان اللہ یہ ہوا دوسرا اس مسئلے کا جال جو سازی جی نے پوچھا اس میں سلسلے میں آپ کا ایک واقعہ سنا ہوں جرمنی کے کچھ مسلمان جماعت بات سے وقت لگا کر گئے یہ جب وہاں پر گئے تو کارخانے میں مزدور تھے ملازم تھے مدازن کارخانے میں جب گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ کارخانے کا جو کام ہے اس میں زور کی نماز آتی ہے اور ان کے قانون میں زور کی نماز کی بالکل اجازت نہیں ہے انہوں نے ملنا ملنا کیا بہت کوششیں کی انہوں نے کہا بھائی یہ تو اتنا وقت ہے آپ کا اس میں آپ نے کام کرنا ہے اس میں ہمارے پاس تو کوئی گنجائش نہیں بہت دعائیں کرتے رہے مشورے کرتے رہے غور کرتے رہے فکر کرتے رہے آخر سے بھاجی غور کرتا ہے فکر کرتے ہیں دعائیں مانگتا ہے تو اللہ کا راستہ کھولتا ہے کسی ساتھی بغیر میں اللہ نے بات ڈالی اسے جا کر کھانے والوں سے کہا کہ آپ ہمیں پروڈکٹ دے دیا کریں کہ آپ نے اتنی پروڈکٹ چھٹی کے وقت ہم نے ہمیں دینی ہے اور اس میں ہمیں یہ پندرہ بیس منٹ ہمیں وقفہ دے دیا کریں نماز کا تو اس پر کیا ہمارے ساتھ آپ معاہدہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پروڈکٹ اگر آپ اتنی دیتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا وقت دیتے ہیں وقت دے دیا ان نے وضو کیا نماز پڑھی نماز پڑھ کے آئے اور مثلا انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں سود کی سو اس کو کیا کہتے ہیں جی سود کا دھاگا بنے ہوئے سو دیں گے سو ہٹیا آپ دیں گے تو اللہ کی شان کی انہوں نے ایک سو دس تیار کی وجہ. ان کے اس سے دس فیصد زیادہ ان کا کام تھا جتنے فیصد بھی تھا بارہ اس سے زیادہ کام تھا وہ ان لوگوں کا تو برکت نہ برکت کا نظریہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ معلومات کرو کہ کام میں ایفیشنسی کیسے آئی ہے تو انہوں نے کہا جب منہ ہاتھ دھویا ہے اور تھوڑی دیر میڈیٹیشن کیے تو اس سے فریش ہوئے ہیں لہذا ان کے ساتھ وہ تھے بیدار سے کام کر رہے تھے اچھا کام سے تو فریش ہوئے تو ہم اور آپ جو وہ اگر فکر کریں اور ہمیں غم ہو ہم تو اللہ سے مانگیں تولابارہ کو تلا رستہ کھولتے ہیں یہ ہے نا جی ہم پچڑی نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں روی سکنگ کریں تو اندر منہ مان تم لہا کار ہوں کیا دن کو ہم تمہارے ساتھ چپکائیں گے اس حال میں بھی تم اس کو چاہ تمہاری چاہتی نہ ہو تم تو ہچکچاہ رہے ہو اکراہ کر رہے ہو ہم زور سے تمہیں دیں گے ایسا تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے لیے بھی کو پریشان ہونا پڑتا ہے تو یہ اس میں یہ بات ہوئی جی دوسرے ساتھ سوال بیجا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا کام آدمی کرے لیکن اس میں انہماک نہ ہو تو اگر میں نما کے ساتھ نہیں پڑھوں گا تو میں کیسے پاس ہو سکوں گا ماشاء اس نے بات سن کر اس پر عمل کرنے کی اس نیت کی نیت کرنے کے بعد اس نے جب غور کیا اس کا مشکل نظر آئی یہ بات تو اس کو نے پوچھا یہ بھی اچھی بات تھی ضربر خدا انحماق جو ہے انحماق اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی دنیا کے کام کے لیے عامال کو ضائع کر رہا ہو بیترو جی سے دکان پر بیٹھنا جی سے جو ہے تو دینا بیتروجی سے جو ہے تو اپنے کام کو کرنا یہ ایسی بات نہیں ہے یہ دین یہ چاہتا ہے آپ سے کہ آپ انحماق نہ کریں انحماق کہتے ہیں جب آدمی اس دنیا کے کام کی خاطر دین کے کاموں کو ضائع کر رہا ہو کہ لڑکا ساری رات پڑھتا رہا صبح کے آزاد کو آدھا گھنٹہ رہ گیا بس ہو گیا تو اس کا دنیا کا انہمات ہے ٹھیک ہے یہ باقی تو آدمی مسلمان جس کام کو بھی کرتا ہے اس کو انتہائی محنت کے ساتھ انتہائی توجہ کے ساتھ انتہائی تنظیمی کے ساتھ کرتا ہے مسلمان <سؤال> کی علامت ہوتی ہے ہمارے بلا صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے زب کا زمیندارہ جو تھا اتنا بڑا تھا کہ ایک ہزار مظاہرین کام کرتے تھے اور زمیندارے کے دورانوں کو اگر کوئی آدمی دیکھتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ اتنا بڑا دنیا دار ہے کہ اس کو دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اور جب وہاں سے فارغ ہو کر وہ اپنے دینی کام پر آ جاتے تھے تو اس کو دیکھنے والا بھی سوچتا تھا کہ یہ تو ایسا دار ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی سمجھ ہی نہیں جو آج میں بہ تو جاتے ہیں اور جو دنیا کے کام میں چل رہے ہوں اگر اس میں کامیاب چل رہے ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سلسلے کو نہیں سیکھ سکے گا بہت آتا, آتا ہے بہت سے ہے ہے بہترتا ہے بہت سے دادا ہے جو دنیا کے کام میں ذمہ داری نہیں محسوس کرتا دن کے کام میں ذمہ داری محسوس کرے گا آپ خود بتائیں پرانے زمانے فلسفہ کا بڑا دبدبہ تھا تو اور ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ کہا کہ میرا بیٹا کامیاب بادشاہ تب بنے گا جب اس کو فلسفہ آئے سکندر اعظم کے باپ نے مکدونیا کا تھا نا مکدون کا تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ جب اس کو فلسفہ آئے گا تب یہ کامیاب بادشاہ بنے گا فلسفہ کیسے کسی کے ارسو کے پاس داخل کیا ارسو کے بعد جب داخل کیا تو ارسٹو ایک ایسا ٹیسٹ دیتا تھا آدمی کو تو اس میں جان کا خطرہ ہوتا تھا اس کو, یا اس کو پاس کرتا تھا آدمی تو اس کو پھر سکھاتا تھا یا پھر جو اس پر پورے علم, اس کے پاس لایا گیا تو اس نے اس کو ایک سخت سردی, سردی کی رات میں ایک ٹھنے کمرے میں بند کر دیا اور جو سردی لگی لگی لگی سردی جان پر بننے لگی تو اس نے غور کیا اس نے کہا افسان دہرا جو ہے تو اس نے اسی کمرے میں اس سردی سے بچاؤ کا سامان رکھا ہوا ہے اب کیا رکھا ہوا ہے رضائی رکھی ہوئی ہے چولہے رکھا ہوا ہے کوئی بھی نہیں رکھا ہوا ہے خالی کمروں سے بڑا غور کیا گھروں سے کمرے کے درمیان ایک پتھر پڑا ہوا اس نے پتھر کو اٹھایا اٹھایا اور رکھا اٹھایا چند بار سے رکھا اٹھایا رکھا یہاں تک کہ اس کو پسینا آ بس پسینہ آ اس نے چھوڑا پھر تھوڑی دیر گزری تو پھر جب ٹھنڈ لگنے لگی پھر اٹھایا پتھر کو اٹھایا رکھا اٹھایا پھر پسینہ اس کو آیا کرتے کرتے کرتے ساری رات گزر گئی اور صبح جب استاد آیا تو اس نے دیکھا آدمی سلامت باہر نکل ہاں یہ آدمی کیسے رہا اس نے کہا پتھرا رکھا ہوا تھا اور اس کو میں اٹھاتا تھا رکھتا تھا رکھتا رہا اٹھاتا تھا رکھتا رہا ابھی ایک ڈونگے میں سے وہ دلیہ سیڑیاں ڈالنے کے لیے لکھڑ والے کو کہا ایک ایک میں نے کدھر بیٹھا ہوئے وہ ساری ملائی ایک ڈول میں ڈال رہا ایک پہلے میں ڈال رہا تو مجھے انداز ہو <تصفيق> کہ اس کے چار پہ ساری ملائی ڈال دے گا باقی لوگوں کے ایسے ہی چھوڑیں یہ تو اس کا فین ہے اس کو معذور کرا دوسرے آدمیوں کو لگائے گیا جی بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بولتا نہیں ہے باہر گیا ہوا کا باہر کلی ہے پیرے پر ایسا نہ کہ پیرے میں گاڑی سے کوئی لے جائے وہ اس کو کہ امیر صاحب یہ گاڑی بڑی خوبصورت نظر آتی ہے اس کو میں پیچھے کر لوں سامنے بس. <laughs> تو گاڑی گاڑی اور سائیکل چور کو بھی بگاتا ہے خود بھی تو دنیا میں نماز کی بات ہو گئی تھی کہ تیسری بات ایک صاحب نے خط لکھا کہ مجھے مالدار مریض اچھے لگتے ہیں غریب مریض اچھے نہیں لگتے ہیں اور مالدار مریضوں کے بارے میں جذبہ ہوتا ہے کہ ان کو شفا ہو جائے غریب مریض کے بارے میں نہیں ہوتا تو میں نے اسے لکھا اسی کو تو دولت پرستی کہتے ہیں اسی کو تو دولت پرستی کہتے ہیں جن لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کوئی فرض واجب عمل ہمارے ہاں قبول نہیں ہے کیوں قبول نہیں ہے فرق دل میں ہے کھوٹ دل میں ہے دل نہ کھوٹ ہے تو بہت بڑی مشکل بات ہوتی ہے دل کی کھوٹ کو جاننا بڑی مشکل بات ہے اور دل کی کھوٹ کے ساتھ ہمارے طرح کے لوگ دبا, دبا دبا مال کر رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے کارنامے کر رہے ہیں آرام زل کی کھوٹ عمل کو سر سے اوپر روکنے نہیں دیتے قبول ہونے کے لیے نہیں چھوڑتے اسلامی حکومت کے نوران بغداد میں شیخ الاسلام اس کو بنایا جاتا تھا جو علمی لحاظ سے نچائی پختہ ہو عرب لحاظ سے پختہ ہو قیم ہو اور ساتھ تیسری سے اس کو اس کے پاس تخوا کی ہو تالک مالا اور تخبہ ہو ان تین باتوں کو دیکھتے تھے ایک اس علاقے کے بڑے عالم تھے تو انہوں نے ساری رات بغداد کی جائے مصر میں قیام شروع کر دیا کیونکہ بڑے قریبی دوست نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے کہ صحت کی خراب صحت آپ کی خطرے میں ہو رہی ہے اور کیا بات ہوگی ہے تو چونکہ غریبی دوست میں کا چپ کرو پہلے شیخ و یہ اس کا وقت آخری ہے کیونکہ دوسرے آدمی کے اندر خراب ہوگا تو اس لگا ہوا ہوئے کاش اے سلم اور اس فیم کے ساتھ اس کو آپ لے کر ایک پتھر کا بت بنا لیتے اس کے آگے خریدا کرتے کم از کم اپنے آپ کو بتپرست اور کافر تو سمجھتے نا اس بات سے بتپرست اور کافر بھی نہیں سمجھ رہا اس طریقے سے میں اپنے آپ کو کافر پر سمجھتا ہوں نہ بتپرست سمجھتے ہو جبکہ کر رہے ہو بتپرستی ساری رات کا خیال بھی ہے ہو رہا ہے بتپرستی مدرسہ نظامیہ بہت بڑا مدرسہ گزرا ہے دنیا اسلام کا اس زمانے میں بڑا مدرسہ تھا. نظام الملک, نظام الملک نظام الملک ایک بزرگ تھے جو سر کے وزیر اعظم تھے جی؟ انہی کا بنائے گا نظامیہ اور یہ بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے اور بہت بہترس کے مالک تھے ان کو اشیشین نے شہید کیا ہے جی ان پریکسالے میں ہم نے مضمون لکھوایا تھا نظام الملک کو یاد آیا کسی کو بھی نہیں یاد دو سال پہلے ایک مون جی. دو جی. ان کی کیا بات کر رہے تھے ہاں بڑا خرچہ اس کا تھا اور یہ ایک دن گئے اور انہوں نے مدرسہ کا دورہ کیا کہ دیکھیں کہ اس میں مدرسہ کیا کر رہا ہے تو ایک آدمی سے میلے انہوں نے کہا کہ جی آپ طالب علم سے ملے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اس نے کہا جی پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ عامی آم, آدمی تو جائے ہوتا ہے مثال ہوتا ہے پڑھا ہوا ہے ماشاء اللہ بہت مدد ہوتا ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں اس طرح جا امیاں بات مغفرت مختلف وفات پا گیا تو بہت کہا کرتا مونگ بلیاں امیانیاں امین نظان لس درجیلا نے گڑک شروع نہ کی دوسرے سے ملے اس نے کہا جی علاقے کا قاضی ہمارا والد صاحب ہے اور میں اگر پڑھوں نہیں تو اس کی جگہ قاضی نہیں لگ سکتا امام غزالی رحمتہ اللہ نے یا میں کو دنیاوی علوم کے تحت میں لکھا ہے المفکا کو دنیاوی علوم کے تحت کے لکھا ہے جی جس خلاف کے یہ سی ایس ایس کی ٹرننگ کر کے یا ججوں کی ٹرننگ کر کے لوگ ڈی سی ایس سی لگتے ہیں جج جی لگتے ہیں تو زمانے میں تھکا کی تعلیم کیے ہوئے آدمی پر ہوتا تو لہذا تفصیلاتی ہو نہ ہو حدیث آتی ہو نہتی ہو تھکا کا مائر ہوتا ہے اس نے آگے پہنچتے اس طرح وہ طلبا سے ملتے رہے ملتے رہے بڑا افسوس ہوا کہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور طلباء کا یہ آلہ کوئی مقصد نہیں ہے پڑھنے کا ایسا لیولن سے ملے کہ آپ کسی پڑھنے سے کہا کہ آخرت کی نجات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے اخرا کو جاننا ضروری ہے تو میں پڑھ رہا ہوں تاکہ احکامات جان لوں کہ پھر پر عمل کروں اور اللہ کی رضا اللہ آخرت کی نجات بہت ٹھیک ہے یہ ایک طالب علم کافی یہ مدرسہ میں فقط اس طالب علم کے لیے چلاؤں گا غالباً یہ طالب علم بعد میں امام غزالی ہوا ہے اور پھر اسی مدرسے کے صدر مدرس علام نے بڑی حسید دی صدر مدرسے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ میں اٹھائیس سال کی عمر میں صدر مدرس تھا اس کا جب کیا اسی اسی سال ستر ستر سال کے علماء اور مشائق اس بات کا ذریعے ارمان کرتے تھے کہ اس مسجد پر ہم بیٹھے اسی عالم کا تذکرہ کیا ہوئے اس کے خیال رکھے ہوئے میں نے کہا کہ ہاں وائے حسرت اور وائے ارمان کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب میں مدرسہ نظامیہ کی قدر درسی کی مقصد پر بیٹھ سکوں گا اس طرح کسی کی نظر میں اس پر بٹھایا بڑا تذکرا ایسے اظہار کے بادشاہ وقت گھوڑے کی رکاب پکڑ کر اس کے لیے لاتا تھا خطبے کے لیے اور دنیا کے سارے مذاہب والے اپنے اخلافات اور اپنی باتوں کو ان سے پوچھنے کے لئے اس علاوہ اسلام کے باقی عیسائیت جو ہوتی ہے ساری چیزوں کی اتنی مہارت ہے کہتے ہیں کہ ہر روز مجھے شام کو یہ بات تکلیف دیتی تھی کہ اسلام کے ساتھ رضا الائی کے علاوہ تو حکومتی و وتدار بن گیا ہے اور میں ارادہ کرتا تھا کہ صبح میں جا کر استعفی دے دوں گا لیکن صبح جب جاتا تھا پھر کچھ ایسے آلات ذکر نہیں کر سکتا تھا کرتے کرتے کہتے ہیں ایک دن ایسا ہو گیا کہ میری زبان بند ہو گئی جب زبان بند ہو گئی بات کا اندازہ ہوا کہ بس میں جانے ملنا فیصلہ ہو گیا ہمارا سر کو چھوڑنے کا اس کے بعد نکلے ہیں اور دمش کی جامع مسجد میں ایک عام مسجد کے خادم کی حیثیت سے وقت گزارا ہے اور کے مینارے میں ایک چھوٹا سا کمرہ لیا ہے رہائش کا اور مسجد کی خدمت کرتے رہے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کون ہے کون نہیں ہے اور سال ہاں سال اللہ اللہ کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر علوم کے دروازے کھولے ہیں علوم اس زمانے میں لکھی ہے اس حال میں لکھی ہے کہ پاس کوئی کتابیں ہی نہیں مول سام کو بڑا مول صاحبان کو بڑا غم ہوتا ہے کہ اس میں ہیں تو وہ ضعیف ہیں اور اس کی وجہ سے اس کتاب کے پڑھنے سے ہی محروم ہو جاتے ہیں پڑھنے کی تفریق نہیں ملتی اس دور میں ہزار الوم کی مخالفت کی ہے کسی آدمی نے تو اس کو خواب نارتلی میں زیارت ہوئی ہے اور اس کو کوڑے سے مارا ہے تو ہزار الم کی مخالفت کرتا ہے اور صبح وہ میں آدمی اٹھایا تو اس کے بدن پر کوڑے کے نشانات پڑے ہوئے تھے اتنے مقبول بندے لگے محترم بھائی اور دوستوں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں حج کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا غیر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کی مار پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کی تشویش کرنا اس کو معلوم کرنا یہ بڑا مشکل کام اس ہم سب اس کی محتاج ہے کہ ہم اس بات میں غور و فکر کر رہے ہوں اور مشورے کر رہے ہوں اور پوچھ رہے ہوں کہ کہیں ہم اس گروہ میں تو نہیں ہو گئے ان کا مقصد دنیا ہو ان کا مقصد اللہ کا غیر ہو جن کی چاہ اللہ کا غیر ہو ٹھیک ہے پھر بڑے غور فکر کے چیز ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی تینوں باتیں پوری ہو گئی جی ہاں جی تینوں باتیں پوری ہو گئی اور کوئی بات آپ پوچھتے تھے پوچھیں گے اللہ اللہ کریں گے سب سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نہ ہوتا ہے دعا مانگنی ہوتی ہے اللہ مرشد نہ بادل بادنا اللہ حق کو ہاکر کے دکھا اس کی پیروی کی توفیق دے بادل کو بدل کر کے دکھا اس سے بچنے کی توفیق تھا فرما بڑا مانگنا ہوتا تو غریبی مرکز میں کچھ اختلافات تھے تو اس سلسلے میں ایک آدمی میں سے ذمہ دار اور سالے قسم کے آدمی تھے ان سے میں نے بات کی کہ ان باتوں کو درست ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ اتنے ڈاکٹر صاحب اتنے مخالف حالات ہیں کہ جس بات کو کرنا ہوتا ہے کئی کئی بار میں اصلاح تازت پڑھتا ہوں اور کئی کئی بار اللہ تعالیٰ ستعا مانگتا ہوں اور مان مان کے پھر میں ان سے بات کرتا ہوں تاکہ شرم نہ ہو اور خیر ہو جائے تب کہیں بات جگہ پڑاتی آتی ہے ہم لوگ تو بےچارے آ کے اور چلتے ہوئے دریا سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ہم جو انتظامی امور والے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں انتظامی امور کی وجہ سے اختلافات کی وجہ سے اپنی بڑائی چودراہٹ کی وجہ سے اور ہم لوگ خطرے بھی ہوتے ہیں باقی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم خطرے میں ہو اور سب کو کرتے ہوئے اپنی فکر کرنی ہے میرے بھائی سارے دن کام کرتے ہوئے اپنی فکر کرنی ہے چاہے میری آخرت بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے میری آخرت نہیں بن رہی ہے باقی سب جگہ دن پھیل جائے مجھے کیا فائدہ ہوا اور خدانا خاص تو سارے جھنڈے میں چلے گئے اور میں درست چلا اس طریقے سے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو بنا لیا تو مجھے کیا نقصان ہوا اس بات کو بڑا غور کرنا ٹھیک ہے کچھ بات پوچھتے ہیں تو آپ پوچھیں گے سمجھ میں دو دن کی بات ہے بھی نہیں یہ سال ہاں سال لگتے ہیں وہ پہلا جاری مستری خانے کے پاس میں جاتا ہے سے جھاڑو دینا دلا رہے ہوتے ہیں پھر مبلیر بدلا رہے ہوتے ہیں پھر پرزے سے ہیں۔ اسے منگواتے ہیں اسے سیکھتے ہیں فلانا پورزے پر پرزے پر پر پر پر اور اوزار تو پہلے اس کو تھپڑ لگتے ہیں تو فلانا پیچک لاؤ فلانا پیج کو اس پر تھپڑ لگتے ہیں کہ اس کو پہچانتا ہی نہیں تو اوزاروں کو سیکھتا ہے پھر جو ہے تو اس سیکھتا ہے اس کے, آ, مشین اس کے انجن اور مشین کے پرزوں کو سیکھتا ہے پھر اس کی جگہ کو سیکھتا ہے کون سا کس جگہ پر ہے پھر کرتے کر جب آٹھ دس سال سے خوش اور خدمت کر رہا ہو تو آخر میں سارا انجن کا اس کو تصور اور کانسیپٹ دے کر اس کو نکالتے ہیں ایک دو دن میں نہیں ہو جاتا تو نف کے مکائے نف کے مکر اس کی سمجھ آدمی کو پیدا ہوتا ہے یہ ایک عظیم مارفت ہے یہ تو عظیم معرفت ہے آدمی تفسیر پڑھ لے گا سیکھ لے گا اور شیخ و بن جائے گا آدمی عزیز پڑھ لے گا سیکھ لے گا اور شیخ و بن جائے گا لیکن مکائد نفس پر آگاہی اور خاص طور سے اپنے اپنے نفس کے مکروں پر آگاہی ہو یہ تو عظیم معرفت ہے جو اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرماتا ہے اس کو اطاف فرماتا ہے اور اس میں جو ہے تو یہ آپ کو مدرسے میں مدر تو پڑھاتے پڑھاتی ہوئے کریں گے کہ میں حکمت فخر خیرن کثیرہ کہ اس کی تشریح یہ ہے یہ ہے جی. یا من راج اللہ خیرن یہ فخر وہ فدی اس طرح شریف ہے جی کہ اس اللہ خیر کراد اس کو فقیر بناتا ہے تو اس کی تشریح کرتے ہوں گے کہ وہ رائے لائق بتا سکتا ہے یعنی ٹھیک ہے لوگ بھی اس کی تشریح میں آتا ہے اکیلے تصور جو کہتے ہیں اس سے مقائد نفس پر آگاہ ہونے کی مارکت ہے اس سے مراد نفس کے مکروں اور نفس کے قید نفس کے مکروں نفس کے قیدوں پر آزائی ہونا یہ حکمت اس کو کہتے ہیں اور تفقو اس کو کہتے ہیں خاص طور سے اپنے نفس کے بارے جب نفس مجھے اپنے مکر پر چلا رہا ہے یا میں رضا الہی پر چل رہا ہوں one no i love her in more no